اِس الرحمن و رحمۃ الرحمۃ اللہ و رحمتہ الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سرو تمام خارون گرامین اور میران شہم خارمی باغ تم سامع سب کچھ مسلم بار سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کے تافق الحمد میں سے پیج نمبر بائی جاز کا فق الحبت اچھا صابت ہے اور صفحہ نمبر دو سو پچیس پہ باب نمبر بائیس ہے باب المرتد ہاں جی باب جو شراب نوشی کے باب نشے کے باب ختم ہو گیا اور اب یہ باب المرتط آ رہے ہاں جی مرتب کے بیاں مرتد یعنی ارتدا یرتدو واپس پلٹ کے جانے کے معنی میں ہے پھر جانے کے معنی میں ہاں جی تو وہ شکل جو پہلے مسلمان تھا پھر اسلام سے پھر گیا قوہ کی طرف چلا گیا تو اب اس کو اس کو مرتب یعنی دین اسلام سے رخ پھیل لینا اسلام کے یعنی مسلمہ تعلیمات کو اعتقادی یا فروغی احکامات کو جیسے نماز سے روزہ ہے اسلام میں فرض ہے عقائد میں جیسے اللہ کو ماننا رسول کو ماننا قرآن کو ماننا ہاں اس طرح کی قیامت کو مانی بنیادی عقائد ہے ہاں جی ان کا جو ہے وہ انکار کرے اور بنیادی جو فرائض کا انکار کرے یا وہ احکامات جس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس کا انکار کرے یا وہ حرام چیزیں ہیں جن کا مسلمانوں کا اتفاق جیسے شراب نوشی ملے اس پہ ان کا جو ہے حرمت پہ انکار کریں اس طرح بھی گیان ہے تفصیلی تو اسلام سے رخ پھیر جانے کو اسلام کے بنیادی کوئی بھی تعلیمات کا عقد سمربوط ہے واہ کا مت مربوط ہے اس کے انکار کو جو ہے مرتب کہا جاتا ہے تو مرتد مختلف صورتیں ایک مسلمان جو ہے مادرزات ایک پیدائشی مسلمان ہیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے اس کا الگ حکم ہے اور ایک جو ہے دوسرے جو کفار ہے غیر مسلم یہود نسرا مشرق ہندو سیک جو بھی غیر مسلم کو میں ہیں مذاہب سے تعلق رہتے ہیں وہ جو ہے اسلام میں آ جائیں ہاں جی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں کچھ عرصہ مسلمان رہیں پھر دوبارہ اپنے مذہب کی طرف یا کچھ اور دین کی طرف چلے جائیں تو وہ اس کو بھی مرتاز کہتے ہیں تو ان کا حکم کیا ہے ہاں جی ان کا شریک مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے وہ مرتد ہو جائے یا جو پہلے غیر مسلم تھا پھر مسلمان ہوا پھر دوبارہ پرندے کی طرف پلٹک جائیں اس کا کیا حکم ہے یہ ان کے احکامات بتا رہے ہیں اور کیا کیا کام انسان سے شادر ہو جائے تو شرن اس شاخ کو مرتد کہا جاتا ہے اور پھر, پھر اس پر مرتب کے احکامات لاگو ہوتے ہیں تو حضرت سے محمد نرواء فرماتے ام المرتد دوبہار مرتد ہاں جی وہ جو دین سے پھر گئے اسلام سے فیضہ ارتدہ ہاں جی جب مرتاد ہو جائیں کوئی مسلموں ایک مسلمان شغذ جو پیدائشی مسلمان ہے انل اسلام اسلام سے پہلے مسلمان تھا ایک مسلمان ماں باپ سے پیدا ہوا ہے وہ اسلام سے روح پھیلے اور کفر کی طرف چلا جائے مرتاط ہو جائیں تو اس میں فرماتے ہیں وہ کیوں اسلام کے کی کسی میں سلام کے انکار کیوں کیا ہے اس کو دیکھیں گے کہیں گے پھر فہم کان اللہ شبہ اگر اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے اس کو کوئی شعبہ پیدا ہو گیا اسلام کے بنیادی عقائد کی کسی بارے میں پیمبر کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں ہاں جی یا دوسرے جو خدا کے بارے میں جو بنیادی عقائد ہے یا نماز کی فرضیات روزہ کے فرضیات یا شراب کی حرمات مثلا جن پر مسلمانوں کا اتفاق ہے تو کسی بھی جس موضوع سے اس نے اسلام سے رخ پھیر لیا ہے جس موضوع کی وجہ سے وہ مرتد ہوا ہے پوچھیں گے وہ کیوں ہوا ہے اس کو کوئی شبہ ہے تو اس کو فنکار شبہ تن کوئی بات سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے ہاں جی وہ اگر اسلام سے رخ پھیر لیا ہے تو کیا حکم ہر کوئی شبہ تو کوئی شفہ تھا تو جو اس وقت واد کے امام مسلمان ہاں جو کے امام حاکم اسلامی اور مسلمان علماء اللہ دانش کے علم دانش کی ذمہ داری ہے اس سے اس شبہ کو دور کریں اس سے پوچھیں آپ کو کیا چیز سمجھ میں نہیں آیا ہاں جی کس وجہ سے آپ مرتد ہو گیا اسلام کو انکار کیا ہے اس سے پوچھیں گے اور پوچھ کے اس کے اگر کوئی ایسے معقول کوئی سوال ہے تو اس کو دور کیا جائے گا اس کو جواب دیا جائے گا اس کو مطمئن کیا جائے گا. اور وہ اسلام سے پھر جو نو کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ شعبہ کو دور کریں گے اور وہ مسلمان میں آ جائیں گے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں صرف اگر نمازیں قضا ہو اس کو پورا کرنا پڑے گا کوئی فرض قضا ہو چکا ہے اس کو قطع نہیں کریں گے شبحے کی وجہ سے اگر مرتب ہوا تو شبہ دور کریں گے وہ اسلام میں آ جائے گا وہ اس کو سلامتی ہیں ہاں یہ وہ لیکن شبہ وہ کچھ نہیں ہے ایسے انکار کر لیا پھر اس کے مسئلہ اس کے لئے مشکلات ہیں اس کو غم تو اگر اس کے لیے کوئی شو کو انکان شوبہ کوئی شباہ ہے سمجھ میں نہیں آیا تو اس وجہ سے اس کو کوئی شبہ دان اس سے شبہ کو دور کرے گا میں آپ کو بتایا وہ امام مسلمان امام کی امام وغیر کی ذمہ داری ہے حاکم اسلامی کی ذمہ داری ہے مسلمان علم علم دانس کی ذمہ داری ہے وہ یجب عجوب الاسلام ہے البتہ یہ شاید جو مسلمان ماں باپ کی گھر میں پیدا ہوا ہے وہ اگر محتاط ہو جائے اس پر اسلام کو پیش نہیں کیا جائے گا اسلام پیش نہیں اس کو نہیں بولے ابھی دوبارہ اسلام لے آؤ اس کو اسلام پیش نہیں کرے گا کیوں اسے کہ دعوت الاسلام اسلام کی دعوت بھلا تو اس کو پہلے ہی پہنچا ہوا اپنے ماں باپ کے زندگی میں ہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اسلام کی حقانیت دین اسلام کو پہلے سے پہچانتے ہیں لہٰذا اسلام کی طرف دوبارہ اس کو تو مسلمان لاؤ ہو جاؤ بلکہ اس کو دعوت نہیں دیں گے چونکہ دعوت اسلام اس کو پہلے سے پہنچ ہوئے بلاغات اس کو پہنچے ہوئے چونکہ وہ مسلمان گرارے میں پیدا ہوئے اسے اسلام کے بارے میں پورا پتہ ہے فاوََ اب یہ شاعر جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور مسلمان ہی تھا ایک عرصہ نماز روزہ سب کچھ پڑھتا رہا بچپن ہی سے اب یہ مرتد ہو گیا ہے تو یہ شاہ جو ہے وہ انکان اگر یہ مرت ہے بالغا ناخلن اور بالغ و مرت ہے اور وہ مرتض ہو جائے اسلام کی بنیادی تعلیمات انکار کریں تو وہ جب و ہو تو اس کا قتل کرنے ہو جو اس کا سزا بہت ساتھ ہے جو بندہ مثمن گرانے میں پیدا ہونے کے بعد ہاں اس کے بعد کوئی شعبہ بھی نہیں ہے اور ایسے اسلام کی بنیادی تعلیمات کا انکار کریں تو واجب ہے اس کا قتل کریں اگر وہ توبہ کریں مرتاط ہونے کے بعد لمطا توبہ تو, تو اس کا توبہ قبول نہیں کیا جائے گا شاشط علیہ رحمت کا یہ فتویٰ یہ تمام عثمانوں کا فتویٰ ہے ایک مسلسر شاہ سید کا نہیں ہے یعنی تمام عثمانوں کا فتویٰ ہے اس لیے سلمانوشدی جو ہے چونکہ وہ السنت مسلح سے تعلق رہتے تھے اس کے ماں باپ ہندوستان میں تھے مسلمان تھے وہ بھی مسلمان تھے پہلے پھر اس نے قرآن کے انکار کیا پیغمبر کے انکار کیا آئے تھے شیطان نے نویں نوز کتاب لکھا تو اس پر تمام عثمانوں نے جو ہے اس پر مرتاد کے فتویٰ لگایا ہاں جی پھر مغرب نے شوشا پھر چھوڑا ارن میں آخمنی نے بھی فتوا لگایا معروف شوشا کہ اس نے توبہ کیا ہے بولا تو نے بولا وہ توبہ کر کے زاہد زمان بھی بن جائیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگا وہی بات جسے نے بھی یہاں کہا ہوا ہے میں ولا اتا ولا اتابا اگر وہ توبہ کریں لم تو ہوں اس کا توبہ نہیں قبول نہیں ہے کہہ دے گا جو شاید پیدائشی مسلمان ہے فطری مسلمان بولتے ہیں اس کو تو وہ اگر کافر ہو جائیں بے دن سے شب ہے کہ انکار کریں اسلام کے مسلم و حقائق کا کوفی طرح چلے جائیں تو اس کو اسلام بھی پیش نہیں کریں گے اس کو قتل کیا جائے گا لیکن ومن القافر حروی ہے لیکن دوسرے کفار کا مختلف کافر حروی ہے کافر ضمی ہے تو کافر حروی میں سے کوئی جو ہے وہ کافر حروی سے وہ کافر جو مسلمانوں سے برسر بیکار جان لڑ رہے ہیں ہاں جی وہ اگر ابھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو اس کا وہ توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو اس سے وہ اسلام قابل ہوگا اور یہ کافر بھی مسلمان ہو کے رہا پھر ایک عرصہ پھر مسلمان رہا پھر اس کے بعد پھر کافر ہو گیا تو وہ پھر اس کو معلت دیں گے وہ دوبارہ توبہ کر کے اسلام میں نہ چاہیں اس کو توبہ قبول ہے ہاں جی اس طرح باقی کفار کے لیے توبہ قبول ہے تو میرا کافر بھی مسلمانوں سے بارشر پیکار کافیر کا توقبل توبہ تو اس کا توبہ قبول کیا جائے گا ہاں جی وہ ابتدا مسلمان ہونے چاہیں قبول کرے گا یہ کافی حلبی مسلمان رہا اس واسطے ایمان را کے صحیح رہا پھر کافر ہو گیا اور وہ پھر دوار اسلام میں آنا چاہیں تو اس کا توبہ قبول ہے تو اس کو توہ قبول کیا جائے گا وہ پھر غیر ظاہر اور اس کے علاوہ باقی جو کبھاریں کافی حروی کے علاوہ باقی جو ہیں حکم ان کا حکم بھی حکم ال الحربی کافر حربی کا حکم ہے یعنی دوسرے جو کو فاج مسلمانوں سے جان تو نہیں ہے جیسا کتاب ہے نسارہ باقی جو آتش پر جو بھی ہیں وہ لاپ سے جنگ نہیں ان کا لین وہ ہے کافر ہے تو ان کا بھی کافر حربی والا حکم ہے یعنی وہ اگر اپنی دین چھوڑ کے اسلام میں آنا چاہیں تو بھی قبول ہے اور اگر وہ مسلمان ہو کے راہ تک کچھ ایسا پھر قرض کی طلب چلے جائیں مرتاد ہو گیا پھر اسلام میں واپس آنے جائیں تو ابھی ان کا توبہ قبول ہے ہاں جی ان کو توبہ قبول ہے وہ توبہ کر کے اسلام میں دوبارہ آ سکتے ہیں البتہ ان لوگوں جن بیچ میں جو انہوں نے کچھ حاصل مرتد رہا ہیں پھر اسلام میں اس دوران میں جو نماز روزے انہوں نے چھوڑ دیا وہ ان کو قضا کرنا پڑے گا ہاں یا اپنے باب السلام نے پڑھ گیا ہی ہے. یہ ہیں اسلام کی جو ہے اسلام کی حمایت کے خاطر حدود اسلام کے حمایت کے خاطر یہ حکم کیا ہے اسلام نے جو شاید مسلمان رہا کوئر سے اسلام میں آیا کو ایسا رہ کر پھر کافر ہو جائیں پھر دوبارہ اسلام دروانے چاہیں تو اس کو سابقہ قضا شدہ نمازیں روزہ وادہ دوبارہ پورا کرنا پڑے گا یہ اس کی سزا اما لوگ جو ابتدا کا ہی کافر مسلمان ہو رہا ہے واش کافر،, ایک کافر آج مسلمان ہو رہا ہے پہلے وہ کافر ہی تھا تو اس پر سابقہ کوئی حکم اس پر واجب نہیں نماز روزہ جتنا اس نے کفر کے عرب میں چھوڑا اس کا قازہ نہیں واش کے بعد جو ہے نماز سے احکامات اسلام پر عمل کریں گے تو یہ شاعد جو کافر ہیں ہاں جی مرتد ہو گیا جو شاعد مرتد ہو گیا اس کا حکم کیا ہے برما اس کا حکم یہ یجب و قلد اس مرتد کا جو اسلام سے مرتد ہو گیا اس کا حکم یہ کہ واجف ہے اس کا جی پہلے مسلمان تھا پھر فطری مسلمان تھا ماں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا پھر کافر ہو جائیں تو یہ عجب قلد اس کا قتل واجب علام ہے وعد کے امام پر وہ یہ اور نیس اس کا قتل کرنا حلال ہے لک المن ہر کو سمیعہ جس نے سنا کلم ردی یعنی مرتد ہونے والے کلمہ مین ہو اس وشاس سے جس جو بھی مسلمان اس کی منہ سے مرتد ہونے والے کوئی کلمہ سن لیا ہاں جی اس نے اسلام کا انکار کیا قرآن کا انکار کیا اللہ کا انکار کیا اسلام کی مسلمہ جاخمہ جیسے نماز روزہ ورہ کا انکار کیا مثلا تو جس نے مجھ کو ایسا مرتاط ہونے والی کلمہ سنا اس کے لیے جو ہے حلال ہے یہی لال علیک اللمن ہرشاں جو سمیہ جو سنِ کلیمہ تر رد ان مرتاط ہونے والے کلمہ من ہوں اِس شغ سے تو اس کے لیے کیا ہے یہ جوز اس کے لیے جز ہے یہی القاتل ہو اس مرتاد کا قاتل کرنا جیسے جو فطری طور پر مسلمان ماں باپ کے گھر میں تھا ابھی کافر ہو گیا تو البتہ جو ہے اس کو قتل کرنے کے سوا تھے دوسرے مسلمانوں کے لیے اس کی جان خود کے جان کے خطرہ نہ ہو دوسرے مسلمان کے خطرہ نہ ہو کسی بڑے فجنے کا سبب بننے کا خطرہ نہ ہو تو اگر یہ خطرات ہیں تو یہ کام حکومت کا ہے امام کا ہے ہر شاز کا نہیں عمل کافی لیکن کافی جو ہے فائضہ ایک کافر جو ابتدا کافر تھا ہاں جی اور مکافر کرانے میں پیدا پھر وہ مسلمان ہو جائے اور ایک ایسا مسلمان راسو مرتا دا پھر مرتاد ہو گیا تو اس سے اس توطیبہ اس سے توبہ کا مطالبہ کرے گا بھائی تم توبہ کرو یعنی توبہ کا مطالعہ کرے گا اوم اس کو محلہ دیا جائے توبہ کرنے کے لیے صلاح ستیہ میں تین دن واقعہ اس سے کم آؤشا اس سے زیادہ کمہ رہا جس طرح مسلح دیکھے امام واد کا امام حاکم اسلامی تو حین اسلم اگر اس نے جس محلت کے دوران جو دو تین دن جتنی محلہ جس میں اسلام لیا یا دوبارہ تو سارا تو یہ ہو جائے گا کما کا نمفیلاسلام جس طرح پہل اسلام میں تھا تو یہ فروغ سے مسلمان شمار ہوگا اور اس پر اس کو قاتل نہیں کریں گے فائن اللہ یسلم لیکن اگر اسلام نہ لائے مسلمان تھا پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا پھر دوبارہ گھوس طرف چلے جائیں تو اس کو توبہ کا موقع دے گا توبہ کریں اسلام میں آ تو ٹھیک ہے تو اس کو قاتل نہیں کریں گے لیکن اگر یہ توبہ نہ کریں فائن اللہ یہ تو, تو پھر وجہ لو تو اس مرتب کا بھی قاتل واجب ہے البتہ یہ کام قتل کا کام جو ہے حاکم اسلامی اور امام کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں یا اس کے حکم سے ہوتے ہیں ہر کوئی ڈائریکٹلی اس میں ہاتھ ڈالنے کی جیسے نہ کریں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں پھر تو بڑے فضل بات بار ہو سکتے ہیں ہاں جی تو آج کے اندر سے یہیں پر اتفاق کرتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ آگے بڑھیں گے